سامعین اور شامعت اللہ دوبارہ و تعالی اس عظیم اور جامع قسم کی آیت میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے والدین کا حق بھی ادا کرنا ہے غریبوں کا مسکینوں کا یتیموں کا رشتے داروں کا پڑوسیوں کا اور مسافروں کا حق بھی ادا کرنا ہے انشاءاللہ آئندہ خطبات میں ترتیب کے ساتھ ان لوگوں کے حقوق کا تذکرہ کیا جائے گا سب سے بڑا حق اور سب سے زندگی کی پہلی پرائارٹی یہ ہے کہ اللہ تبارک کا وطہ کا حق ادا کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاد بن جبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا اتدری ما حق اللہ العباد آپ جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے فرمانے لگے اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں فرما حق اللہ علب انتولہ تشریق و لا تشرفو بھی سیاح اللہ کا حق یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ پھر کہا حق الباد اللہ جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے اب بندوں کا حق اللہ پر یہ مطلب ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ آلہ ہمارا تیرے اوپر حق ہے یہ تو اس کی فضل ہے اس کی کرم فرمائی ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ تمہارا حق مجھ پر ہے ورنہ ہماری کیا اوقات ہے ہم نے اللہ کو کیا دیا ہے اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے ہم نے اس کو کچھ نہیں دیا ہے اب وہ کہے تمہارا میرے اوپر حق ہے تو یہ اس کا کتنا بڑا فضل اور کرم ہے یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ وہ کہے بندو تمہارا مجھ پر حق ہے یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے تو فرمایا آپ جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے فرمایا اللہ لا بھی جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اس کو اللہ عذاب نہ دے یہ بندوں کا اللہ پر حق ہے کہ یہ توحید اپنانا اور شرک سے بچنا یہ زندگی کی سب سے بڑی ترجیح ہے ساری کی ساری شریعت اسی مقصد عظیم کی خدمت کے لیے ہے نماز پڑھنا روزے رکھنا حج خیرات کرنا جتنی بھی عبادات ہیں یہ ساری اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے اور یہ لا الہ اللہ کی تحقیق ہے اللہ ہی کی عبادت کی جائے اس کے سامنے جھکا جائے اگر کوئی کہتا ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کے لیے میں نے تنظیم بنانی ہے ان کی گستاخیاں کی جاتی ہیں میں نے ان کا دفاع کرنا ہے تو ان کا دفاع بھی اسی لیے ہے کہ وہ اس اسلام کے راوی ہیں اسلام کو روایت کرنے والے ہیں اگر وہ بیچ سے نکل جائیں تو اسلام کے نیچے آ جاوے سارا اسلام اس کی ساری روایتیں قرآن کی ساری آیتیں ضعیف ہو جائیں اگر بیچ میں سے صحابہ کرام کو نکال دیا جائے کیونکہ پہلے راوی تو وہ ہیں جس روایت کے بیچ میں بندہ شاٹ ہو وہ ضعیف ہو جاتی ہے اس لیے صحابہ کرام کی عظمت ہے اور وہ بھی اس لیے کہ اسلام ان سے روایت ہے اور اسلام اللہ تعالی کا حق بتاتا ہے آج آپ کو پوری دنیا میں اور آپ کے ملک میں مختلف تنظیمیں اور جماعتیں نظر آتی ہیں ان کی ترجیحات اور ہیں حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی ترجیح یہ ہے کہ ربض اللال کے حق کو تسلیم کیا جائے اور اس کو اس کا حق دیا جائے اور جب انسان بندہ اللہ کے حق کو دے دیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے جواب میں ان کے حقوق بھی محفوظ فرما دیتا ہے ایک کہتا ہے سود اس وقت سب سے بڑی لانت ہے سب سے زیادہ کرنے والا کام یہ ہے باقی سارے کام چھوڑو کوئی قبر حجر شجر کی پوجا کرے کوئی کچھ کرے وہ سب باتیں با وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں مگر اس وقت جو سب سے بڑی بات ہے وہ سود ہے اس کے خلاف لڑنا سب سے بڑی بات ہے دوسرا کہتا ہے کہ ایچ آئی وی وائرس بہت پھیلتا جا رہا ہے اس وقت سب سے زیادہ پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ یہ نہیں پھیلنا چاہیے کوئی کہتا ہے ہیپیٹائٹس بہت مصیبت بن گیا ہے میری ساری زکات اور میرے سارے پیسے اس کے لیے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے گریب لوگ ہوتے ہیں کوئی کہتا ہے کینسر کا بڑا مسئلہ ہے اس کے لیے کوئی کہتا ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں یہ میری ترجیح ہے کہ لوگ مرے نہ ان کو روٹی ملنی چاہیے یہ میری ترجیح ہے یہ سارے نیکی کے کام ہیں کوئی شک کی بات نہیں لیکن ترجیح سب سے پہلے رب ربلال کے حق کی ہے اگر غریب کو روٹی بھی دینی ہے تو ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ کا حق بھی بتانا ہے ساتھ اس کو توحید کی دعوت اور شرک سے متنفر بھی کرنا ہے خالی ایک کافر ہے ایک بدتی ہے ایک مشرق ہے وہ زندہ ہے بھوکا تھا روٹی مل گئی زندہ رہا مرے گا تو جہنم میں جائے گا آپ اس کے پچاس سال کا بھی سوچو اس کے پچاس ہزار سال کا بھی سوچو آپ اس کی پچاس سالہ زندگی کا بھی سوچو اور اس کے پچاس ہزار سالہ زندگی کا بھی سوچو یہ بہت ضروری بات ہے اگر جتنے نظام نظر آتے ہیں جتنی تنظیمیں نظر آتی ہیں ان کی ترجیحات کو دیکھو توحید ترجیح نہیں ہے اگر جہاد ترجیح ہے تو اس کے پیچھے بھی توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو ظالموں کو ختم کر کے جو اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت سے منع کرتے ہیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق دلایا جائے تاکہ اللہ کا حق اس کو ملے جہاد کا مقصد بھی توحید ہی ہوتا ہے جتنے تنظیمیں اور جتنے نظریات نظر آتے ہیں کیا ہے وہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے بندے بننے کی بجائے اپنے حکمران کے غلام بنو وہ آپ کو روٹی کپڑا مکان دے تم اس کی ہر بات مانو اس کے لیے کام کرو اس کے لیے جیو اس کے لیے مرو اس کی تعظیم کرو یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں دینا یہ مقصد حیات بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں دینا آزادی دینا مقصد حیات نہیں ہے ان کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں دینا یہ مقصد حیات وہاں بھی توحید ہی کار فرما ہے وہ بھی توحید کے ہی خلاف کھڑے ہوئے ہیں اگر سوشلزم ہے تو وہ اس کا بھی یہی مقصد ہے اگر کیپیٹلزم ہے سمایہ دارانہ نظام ہے وہ بھی توحید پر ہی ضرب لگاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم پیسے کے مالک بننے کی بجائے پیسے کو اپنا مالک بناؤ پیسہ کہے کھڑے رہو تو کھڑے رہو پیسہ کہے سو جاؤ تو سو جاؤ پیسہ کہے عید رات ہے مت سو تو نہ سو پیسہ کہے رشتہ داریاں ملاؤ تو ملاؤ وہ کہے نہیں ملاؤ تو نہ ملاؤ ترجیح اس کو ہے وہ جو کہے وہ چلے گا اس کی بات مانی جائے گی ہر کام کو کرنے سے پہلے پیسے کے فائدہ اور اس کی مسلح کو سوچا جائے گا یہ نظام بھی روپے پیسے کو درہم و دینار کو اللہ تعالی کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے بجائے رب کی توحید کے رب کی عبادت کے وہ پیسے کی عبادت سکھاتا ہے حقیقت میں وہ بھی توحید پر ہی زبر لگا رہا ہوتا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد عبد الخمی پیسے کا بندہ پیسے کا غلام ہم کس کے بندے ہیں اللہ کے وہ کس کا بندہ ہے پیسے کا پر وہ ہلاک ہو جائے بد دعا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک لطیفہ ہے لوگ کہتے ہیں نبی اور بد دعا دے دے بے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے ناظم آباد میں درس دیا بولے دعا کر دو تو دعا میں نے مسلمانوں کے لیے کی کافروں کے لیے بد دعا کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اللہ یا اللہ جو تیرے راستے سے روکنے والے کافر ہیں ان پر لانت فرما اے اللہ ان کو تباہوں پر باد کر اللہ مسجد ہم کو اللہ مسجق تو وہ گھر وہاں جو رہنے والے سے کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی ہمارے نبی تو سراپا رحمت ہیں وہ کسی کو بد دعا نہیں دیتے تو آپ کہتے ہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مربی ہے میں نے کہا تلوار اٹھا کر میدان عمارکا میں آ کر ان کی کھوپڑیاں اتار سکتے ہیں اور زبان سے بد دعا نہیں دے سکتے یہ کیا بات ہوئی میدان میں آئے قیادت آدت فرمائے کافروں کو کاٹے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو وعدہ لے کر لاکھ روپے کا آپریشن کا لاکھ روپے دوں گا یہ میری ٹانگ کاٹ دو ڈاکٹر نے کہا نہیں کٹے گی تو نقصان ہوگا اور آپ اس کو لاکھ روپے بھی دیتے ہو منتیں بھی کرتے ہو لائن میں بھی لگتے ہو ٹانگ بھی کٹواتے ہو پھر شکریہ بھی ادا کرتے ہو تو یہ جو ٹانگ آپ نے کاٹی اس کو آپ نے نقصان دے سمجھا یہ امت اسلامیہ کی ٹانگیں اور بازو ہیں یہ ہاتھ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاٹتے ہیں اور وہ بھی اس امت کے لیے رحمت ہے اور ظالموں کا کٹ جانا بھی امت کے لیے رحمت ہے آپ سراپا رحمت میں ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن امت کو نقصان دینے والے آزاد کاٹنا بھی تو رحمت ہے تو عزیز بھائیوں فرمایا جو دروں دنار کا بندہ ہے وہ ہلاک ہو جائے جو سٹیٹس کا بندہ ہے ہلاک ہو جائے خمیسا اور خمیلا اچھے کپڑے کو کہتے ہیں جو اچھے کپڑے پہننے کا بندہ ہے اچھے سے کم تر کپڑے پہننا برداشت نہیں کرتا کچھ ہو جائے اس کے کپڑے اچھے ہونے چاہیے یہ ایک آئیکن ہے مطلب اس کا سٹیٹس رہنے کا سفر کا ہزر کا آلہ ہے وہ اپنے سٹیٹس کا بندہ ہے اس کا سٹیٹس کم کر دیا جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور سٹیٹس مینٹین کا, کا بندہ ہے میں محمد صلی اللہ بد دعا دیتا ہوں یہ ہلاک ہو جائے یہ الٹا منہ پھینک دیا جائے ویسا شیخ اتنا آجز ہو جائے اتنا اکیلا ہو جائے اتنا آئسولیٹ ہو جائے کہ اس کو کانٹا چوبے تو کوئی نکالنے والا نہ ہو کیوں یہ ربلال کو چھوڑ کر درم دلال کا بندہ بن گیا اپنے سٹیٹس کا بندہ بن گیا توحید کو عبادات کو اللہ کے حقوق کو پیچھے چھوڑ دیا اور پائی پیسے کی عبادت شروع کر دی کام کرو اور کام کرو اور مر جاؤ اپنا سٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے اپنے رب کی عبادت کا وقت اور عبادت کے پیسے سارے اپنے سٹیٹس پہ لگاؤ یہی سرمایہ دارانہ نے ہے زاد وہاں بھی توحید پر ہی پڑتی ہے اور اپنے مولوی اور پیر اور امام اور پیشوا کی مانو اللہ اس کے رسول کی چھوڑ دو یہاں بھی زاد توحید پر ہی پڑتی ہے میں کیوں مانتا ہوں اس لیے کہ میرے بڑے مانتے تھے آبا لہا آبدین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو کہنے لگے جی ہمارے ابا دادا کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں اور کوئی دلیل نہیں بڑوں کی ماننا کتاب و سنت کے مخالفت میں مولوی پیر امام پیشوا کی بات ماننا کتاب و سنت کی مخالفت میں اس کی زد بھی توحید پر پڑتی ہے حضرت ادیبن ہادم رضی اللہ تعالیٰ نے عیسائی تھے مسلمان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی اتخ من دون اللہ انہوں نے اپنے مولوی اور پیروں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا تو کہتے ہیں اللہ کے رسول عیسائی تو میں بھی رہا ہوں مجھے تو یاد نہیں کہ کبھی ہم نے مولوی اور پیروں کو رب بنایا ہو اور اللہ کا قرآن بھی سچا ہے اور ہم نے بھی کبھی مولوی پیر کو رب نہیں سمجھا تھا تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے فرمائیں ادھی یہ بتاؤ کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو حرام کر دے اور مولوی اور پیر حلال کر دے کس کی بات مانتے تھے بولے مولوی اور پیروں کی فرما فتح کا اللہ تبارہ کو تارا کی بات چھوڑ کر مولوی اور پیروں کے کہنے پر حرام کو حلال کرنا یہ ان کی عبادت کرنا ہے یہ بھی ایک توحید کا پہلو ہے یہ بھی توحید کا پہلو ہے ایسے ثابت ہوا ماتھا ٹیکنا ہی عبادت نہیں ہے حرام چیزیں کھانے سے بچنا بھی رب کی عبادت ہے حلال چیزوں کی تلاش کر کے استعمال کرنا یہ بھی عبادت ہے آپ کے معاملات بھی عبادت ہیں آپ کے اخلاق بھی عبادت ہیں آپ کے جو عبادات ہیں وہ بھی عبادت ہیں اور آپ کے جو عقائد ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے اسلام خالی خولی مذہب نہیں کہ عیسائیت کی طرح اتوار والے دن آؤ تھوڑی جھنڈی تھوڑی گھنٹیاں بجاؤ تھوڑے پیسے جمع کرو تو جنت مل جائے گی ایسا نہیں کہ آپ سال سال کے بعد میلے چلے جاؤ اور تھوڑی ہفتہ وار رسمیں تھوڑی مہانہ رسمیں وہ ادا کر دو باقی سارا وہ بزرگ ہمارے اٹھا لیں گے اسلام اس کا نام ہے اسلام اپنے پیروکاروں کی ہر روز پانچ دفعہ حاضری لیتا ہے اگر تو مسلمان ہے تو ادھر آ. اسلام اس کی ہر چیز پر قدگر لگاتا ہے نکاح کرنا ہے تو کون کون سے رشتے حرام ہیں سودا سلف کرنا ہے تو کون کون سی چیزیں حرام ہیں کون کون سی چیزیں حلال ہیں مگر ان کے سودا کرنے کے طریقے کون کون سے حرام ہیں اور سود والے ہیں سونا ہے تو کیسے سونا ہے الٹا نہیں سونا سیدھے پہلو پر سونے کی کوشش کرنی ہے جاگنا ہے تو کس طرح جاگنا ہے ارے واش روم میں قدم کیسے رکھنا ہے نکالنا کیسے ہے جوتا کون سا پہلے پہننا ہے کون سا بعد میں پہننا ہے کپڑے کا رنگ کیا ہونا چاہیے اس کا ڈھنگ کیا ہونا چاہیے کون سے کپڑے ناجائز ہیں کون سے جائز ہیں اللہ اکبر اسلام اس کی ہر ہر چیز کو بتاتا ہے اس آیت سے ثابت ہوا کہ اپنے مولوے پیروں کے کہنے پر حرام کو حلال کرنا ان کی عبادت کرنا ہے تو ثابت ہوا کہ جو شخص باقی شریعت کے سارے کام وہ کسی اور کے طریقے پر کرے اور نماز نبی علیہ سلاۃ السلام کے طریقے پر پڑھے وہ باقی سارے کاموں میں ان کی عبادت کر رہا ہوتا ہے اس نظریے سے ذرا غور کرو کہ ہم کتنے محبود کی پوجا کرتے ہیں یہ بھی ایک توحید ہے شکل اس کی عیسائیوں جیسی ہو یا ہندوؤں جیسی ہو لباس اس کا بے حیا ہو عورت ہو یا مرد ہو اور نماز اس کی رفو لو کے ساتھ ہو ماشاءاللہ یہ بھی ر... یہ اس میں کس کی عبادت کر رہے ہو اپنے ڈنگ... رنگ ڈنگ میں، اپنی تہذیب و تمدن میں اپنی سیاست اور ثقافت میں اپنے اقتصاد اور معاشرت اور معیشت میں اپنے لہل و نہار اور غمیوں خوشیوں میں کسی اور کی پوجا کرو اور نماز پڑھو ٹکا کر کے نبی علیہ السلط اسلام کے طریقے پر اس طرح نہیں ہوتا اسلام ٹکڑے ٹکڑوں کا نام نہیں ہے اسلام ایک اکائی کا نام ہے اگر اس کی کوئی ایک چیز بھی ڈھنگ سے کر لی جائے تو باقی چیزوں کی خود ہی اصلاح ہو جاتی ہے اِن حال اگر یہ نماز ہی ٹھیک طریقے سے پڑھ لی ہوتی تو یہ باقی ساری زندگی کی اصلاح کر دی ہوتی ہے فرمایا بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے جس شخص میں بے بےحیائی نہ ہو اور کوئی برائی نہ ہو پھر اس میں اور کیا ہوگا نماز کو اس کی روح کے مطابق ادا کیا جائے تو یہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے جو شخص سچا پکا نمازی ہو اور اس میں بے حیائی اور برائی نہ ہو تو بتاؤ اس میں پھر اور کون سی کمزوری رہ جاتی ہے یہ اصلاح کا مکمل نظام ہے زکاب ٹھیک طریقے سے ادا کی گئی ہو حد درست طریقے سے کیا ہو تو انسان بدل کر وہاں سے واپس آتا ہے یہ ساری عبادات رب دل جلال کا تقویٰ پیش کرتی ہے اور تکوا یا تو پھر انسان کے وہ سارے بل کس نکال کر سیدھا کر دیتا ہے یوس لہ رقم اللہ تمہارے تمام آمال درست کر دے گا وہ پچھلے بھی سارے باش کر دے گا جو اللہ تو عزیز بھائیو توحید ہر چیز میں ہے عبادات خالص رب دلجلال کے لیے کرنا یہ بھی توحید ہے معاملات اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق کرنا یہ بھی توحید ہے اور میں نماز فلاں طریقے کے مطابق اور سیاست دیکھو نا ویسے اپنا دین اور ہے سیاست اور ہے سیاست میں میں فلاں پارٹی کے ساتھ ہوں اور دین میں میں فلاں کے ساتھ ہوں اس طرح نہیں ہوتا کوئی کہے دن ادان ہوئی ہے تو میں نماز پڑھوں گا رات ہوگی تو میں چوری کروں گا وہ چوری کا ٹائم ہے یہ نماز کا ٹائم ہے اس طرح نہیں ہوتا اگر ان عبادات پر ان کی روح کے مطابق عمل کیا جائے خال سطن ربیز الجلال کا حق ادا کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں انسان کی اصلاف انسان میں اللہ کا خوف ایسا آتا ہے اس کی نگرانی کا ایسا تصور آتا ہے کہ میں اس کی بغاوت کروں وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اتنے عظیم رب کی فرمانی کیسے کروں میں نا ہو کر تو میرے عزیز بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن ہوگا اللہ دوبارہ کا تعالیٰ بندے سے کہے گا بڑا گنا گار ہے پلڑا اس کا گنا ہو سے شرک سے کفر سے بدہات سے شرکیات سے چوری چکاری سے ہر چیز سے بھرا ہوا ہے اللہ فرمائے گا یہ آگ تیرا ٹھکانا ہے اب اگر تجھے دنیا کی ساری دولت دے دی جائے دنیا میں جتنا لوگوں کے پاس سونا تھا سارا تجھے مل جائے جتنا پیٹرولیم یورینیم پلاٹینیم جو کچھ دنیا میں انسانوں کی قیمتیں تھیں وہ سب تجھے مل جائے اور کہا جائے کہ یہ سب تم دے دو تو جہنم سے بچ سکتے ہو تو تیرا کیا خیال ہے وہ کہے گا کہ یا اللہ میں سب کچھ دے کر میں اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کروں گا فرمایا اب تو دنیا کا سب کچھ دے کر آگ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے اور دنیا میں تو میں نے صرف تجھے اتنا کہا تھا کہ شرک نہ کرنا اس سے تو بعد نہیں آیا میں نے کہا تھا میرے برابر کسی کو مت سمجھنا اللہ کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا کیوں بیٹا باپ کے برابر نہیں ہو سکتا تو اور کون ہوگا بھائی بیٹا بڑا ہوتا ہے تو ابا اور بڑا ہو جاتا ہے اس کا ہم عمر ہو سکتا ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا اور جو رب ہے وہ اس وقت تھا جب کوئی نہیں تھا اور جب کوئی نہیں ہوگا تو وہ ہوگا اس نے سب کچھ پیدا کیا ہے اس کے برابر کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی ساری کائنات میں افضل ترین شخصیت کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بھی ایک زمانہ تھا نہیں تھے اللہ نے ان کو پیدا کیا انہوں نے بچپن گزارا لڑکپن گزارا جوانے آئی بڑے پا آیا یہ ان کا پروسیس ہے جو کسی بھی انسان کا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا نہ ذات میں برابر ہو سکتے ہیں نہ صفات میں برابر ہو سکتے ہیں نہ اعمال اور افعال اور کمالات میں برابر ہو سکتے ہیں جب ساری کائنات کی عظیم ترین شخصیت کے جن جیسا کوئی اللہ نے پیدا نہیں کیا وہ اللہ کے شریک نہیں ہو سکتے اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے تو ان کے امتی کیسے ہو سکتے علی ب ابی طالب رضی اللہ عنہ ہو ہوں یا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہوں یا کوئی اور ہو جو اعلی ترین شخصیت رب کی شریک نہیں ہو سکتی تو بعد میں آنے والا کون ہو سکتا ہے اگر کوئی بعد میں آنے والے کسی کو رب کا شریک مانتا ہے تو سب سے پہلے تو میرے نبی کا گستاخ ہے اس لیے کہ وہ نبی سے اس کو اعلیٰ سمجھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رب عید کا کا گستاخ ہے اللہ تعالی جیسی ذات کوئی نہیں رب عدل جلال جیسی صفات بھی کسی میں نہیں اللہ علیم ہے علم رکھتا ہے علام ہے اللہ عالم و الشہادہ ہے اللہ علیم الخبیر ہے لطیف الخبیر ہے باریکیوں کو جانتا ہے اس جیسا علم کسی اور کا نہیں ہے کسی امتی کا علم امبیا جیسا نہیں ہو سکتا اور کسی نبی کا علم رب الجلال جیسا نہیں ہو سکتا جو ان صفات میں اللہ تعالی کے برابر کسی مخلوق کو سمجھتا ہے یہ شر رب اللہ اللہ دوبارہ کو تارا بصیر ہے دیکھتا ہے دیکھتے تو ہم بھی ہیں مگر اللہ جیسا دیکھنا کسی کا نہیں ہو سکتا وہ سنتا ہے سنتے تو ہم بھی ہیں مگر اللہ جیسا کوئی سن نہیں سکتا اس کی ذات جیسی بھی کوئی کسی کی ذات نہیں اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں اس لیے عزیز بھائیو اگلے مہینے میں پوری کوشش کی جائے گی کہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کے برابر کر لیا جائے نظموں کے ذریعے نعتوں کے ذریعے تقریروں کے ذریعے یہ عقیدے کی کمزوری ہے اس میں بہت زیادہ ہمیں حساس ہونا چاہیے بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے قطعی طور پر یہ نظریات نہیں اپنانے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے سے بھی رب دل جلال کے برابر ان کی شان بہت اعلیٰ ہے کوئی مخلوق ان کی شان کو نہیں پہنچ سکتا کوئی فرشتہ نہیں پہنچ سکتا کوئی جن نہیں پہنچ سکتا کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا لیکن ان کی, ان کی ہماری طرف سے دیکھا جائے تو ان کی شان اتنی اعلی ہے کہ کوئی پہنچ نہیں سکتا اگر ان کے مقام سے رب جلال کو دیکھا جائے تو پھر ان کا فرق بھی اتنا ہے جتنا خالق اور مخلوق کا فرق ہوتا ہے تو میرے عجیت بھائیوں وبد اللہ الاشری کو بھی سیاح فرمائے اللہ کی ہی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نہ عبادت میں نہ صفات میں نہ آمال میں نہ اللہ تعالی کے کمالات میں اللہ اکبر عبادت کس کو کہتے ہیں ہر وہ کام جس پر اللہ اجر دیتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے وہ عبادت ہے اور اللہ کسی کسی کی عبادت کا معنی یہ طواف کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے تو صرف اس کے گھر کا طواف ہوگا دیکھ دینے سے اللہ خوش ہوتا ہے تو صرف ربیت الجلال کے لیے دیکھ دو بکرا دینے سے خوش ہوتا ہے تو صرف اس ذات کے لیے بکرا دو اس کے لیے نہ وقت خاص کرنا کہ فلاں ڈیٹ میں دوں گا نہ دن خاص کرنا نہ اجر خاص کرنا نہ جگہ خاص کر نہ فلاں جگہ پر جا کر دوں گا میرا رب ہر جگہ قبول کرتا ہے اس کے لیے جو دیتا ہے وہ نہ جگہ خاص کرتا ہے نہ وقت خاص کرتا ہے نہ اجر خاص کرتا ہے وہ جب چاہتا ہے اللہ کے راستے میں کو دے دیتا ہے لیکن جس نے اللہ کے سوا کسی مخلوق کو دینا ہوتا ہے وہ اس کی مخصوص جگہ پر پہنچتا ہے وہ اس کے آنے والے مخصوص دنوں میں دیتا ہے کہ فلاں دن میں میں کروں گا یہ کام کیونکہ وہ اس کا دن ہے اور میرے رب کے سارے دن ہیں اور ساری جگہ ساری زمین میرے رب کی ہے اس کے لیے نہ ڈیٹ خاص کرنے کی ضرورت ہے نہ جگہ خاص کرنے کی ضرورت ہے آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ گے نماز کے لیے یہ عبادت ہے وبد اللہ تشریف بھی شیا کا مانا اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے نہ ہو نہ کسی باس کے سامنے نہ کسی جج کے سامنے نہ کسی اور کے سامنے اس کے بعد آپ رکو میں جھک جاؤ گے واب کمانا اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکو کوئی ٹانگوں سے معذور ہے اس کو ملنے کے لیے جھکا جا سکتا ہے مگر اگر اس کی ٹانگے سلامت ہیں تو اس کو ملنے کے لیے بھی جھکنا نہیں چاہیے سیدھے کھڑے ہو کر ملو آپ اس کے بعد سجدے میں چلے جاؤ گے یہ رب کی عبادت ہے فرمایا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کیا جائے جتنی بھی قسم کی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تبارہ کا مطالعہ کے لیے خالصتاں کی جائیں اگر اللہ کے لیے نہیں کی جائیں گی کسی اور کے لیے کی جائیں گی اور یہ کہا جائے گا کہ وہ بھی تو اللہ کا ہی بنایا ہوا ہے نا تو پھر بنانے والے کی پوجا کرنا شرک ہے اور یہ ایسا شرک ہے فرمایا وہ لقد اوحی الیکا و الی الذین من قبلک لا ان اشرکتا لا یحبطن عملک اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو وحی کی اپ سے پہلے تمام انبیاء کو نوٹت بھیجا تھا اگر اپ لوگوں نے میرے سوا کسی اور کو اس کی عبادت کی یا اس کو میرے بابو سمجھا تو پھر ساری نیکیاں ضائع کر دوں گا یہ سورہ زمر ہے اور سورا نے عام میں فرمایا 18 نبیوں کا ذکر کیا پورے قرآن میں اتنا زیادہ اکٹھا بیا کا ذکر نہیں ہے سب کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وہ وہا اہم اہم اے جتنا اثرات مستقیم ان کے بھائی بھی نبی تھے ان کے بیٹے بھی نبی تھے ان کے باپ بھی نبی تھے سب کو میں نے یہ کہا تھا وہ اشرا کو اگر انہوں نے شرک کر لیا لہبان میں ساری نیکیاں ضائع کر دوں بہت خطرناک گڑا ہے میرے بھائیوں بہت خطرناک گڑا ہے جس میں گرنے سے سب کو بچنا چاہیے بدکار ہو توحید سچی ہو سزا پا کر یا اللہ سے معافی مانگ کر کسی نہ کسی شکل میں جنت میں ضرور جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو در کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا ہے ابو در ابو در کو کہا من کا لا لا ل من کلم دخل جنا جس نے سچے دل بدکار ہو پھر ناک کو خاک آلود کر کے پھر بھی جائے گا سچے دل سے کلم پڑھا اپنے کلمے کو اپنے قول سے یا اپنے فعل سے اس کی نفی نہیں تھی یہ نہیں کہنا بدو ایستا اور سلام پھیرنے کے بعد فلاں مدد کر جا فلاں مدد کر جا ایسا نہیں اپنے اعمال کی نفی نہیں کی اپنے کال کی نفی نہیں کی اپنے کسی کال اور فیل کے ساتھ توحید کی نفی نہیں کی توحید پر کار بند رہا مگر انسانی تقاضے سے باقی جرم کرتا رہا توبہ نصیب نہیں ہوئی اللہ تعالی چاہے گا اتنے سال، اتنے سو سال اتنے ہزار سال جتنے جرم ہوں گے جہن میں ڈال کر پاک کر کے آخر کار جنت ضرور دے دے گا لیکن اگر شرک میں ملوث ہوا اور بڑا ہی نیکوکار تھا کبھی گنا نہیں کرتا تھا باقی ساری نیکیاں ہی نیکیاں ہیں مگر یہ بڑا جرم ان شرق لظلم ناظیم یہ سب سے بڑا ظلم اس میں تھا تو اس کی کوئی نیکی کام نہیں آئے گی وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ ہم ان کے آمال کی طرف آئیں گے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً منصورہ اس کو ہم تنکوں کی طرح اڑا دیں گے اس کو ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے فلاں وزن ان کے لیے ترازو بھی قائم نہیں کیا جائے گا اللہ تبارا کا تعالی اپنی سچی پکی توحید پر عمل کی توفیق دے شرک سے مرتے دم تک بچنے کی توفیق دے اور اپنے گناہوں کو معاف کروانے توبہ کرنے کی توفیق دے ہم